السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے چمکتے پیارے پیارے نن مننے نن مننے سے کچھ بڑے اور اس سے کچھ اور بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سن رہے ہیں آج کل خاص کتاب سے خاص کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک شہید نبی کی کہانی کون سے نبی تھے بھلا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً سات سو برس پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام بڑی شان والے نبی گزرے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کی اولاد سے تھے اور اپنے خاندان کے سردار تھے وہ بیت المقدس کی اس عبادت گاہ میں مذہبی رسمیں ادا کیا کرتے تھے جو کئی سو سال پہلے حضرت سلیمان نے بنوائی تھی سنی تھی نا ان کی کہانی کل ان کی بیوی بھی بڑی نیک بیوی تھیں اور دل و جان سے اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھیں دونوں میاں بیوی بہت بوڑھے ہو گئے لیکن ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اب ہوا یہ کہ ان کی بیوی کی بہن جو کہ عمران کی بیوی تھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے اولاد دیتے ہیں تو میں اس کو آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی ان کے جب اولاد ہوئی تو وہ ایک پیاری سی بیٹی تھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ اگر لڑکا ہوتا تو میں اس کو آپ کی عبادت کے لیے بھیج دیتی بیٹی کیسے بھیج سکتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت لڑکے بھی کر سکتے ہیں اور لڑکیاں بھی چنانچہ ان کی اماں نے اپنی بیٹی جن کا نام مریم تھا بیت المقدس بھیج دیا کیونکہ وہاں پہ ان کی بہن کے شوہر یعنی حضرت مریم کے خالو بیت المقدس کے والی تھے وہاں پہ جب وہ پہنچی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی کفالت کرنا چاہتے ہیں حضرت ذکریہ کا کہنا تھا کہ نہیں چونکہ میں ان کا خالو ہوں تو میں ہی ان کا خیال رکھوں گا چنانچہ قرآندازی قرآن ہوئی قرآن اندازی میں تین بار حضرت ذکریہ ہی کا نام آیا اور یوں حضرت ذکریہ کے ذمے حضرت مریم کی کفالت آ گئی حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ ایک کمرے میں بند عبادت کیا کرتی تھی اور حضرت ذکریہ جب بھی ان کے پاس کمرے میں جاتے تو انہیں وہاں پہ طرح طرح کے بے موسمی پھل نظر آتے یعنی کہ گرمیوں میں مالٹے اور سردیوں میں انگور اور آم وہ ان سے پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں مریم کہتی ہیں یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ دیکھ کر حضرت ذکریہ کا بہت دل چاہا کہ میری بھی کوئی اولاد ہو وہ دونوں میں ابھی بھی بہت بوڑھے ہو گئے تھے لیکن ان کے کوئی بچے نہیں تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ کی مرضی پر راضی تھے لیکن ان کو یہ غم بھی تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جو ان کے بعد ان کی جگہ لے سکے آخر ایک دن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اے پرور میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بھائی بند کوئی خرابی نہ کریں اور میری بیوی ایک ایسی عورت ہے جس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا مانگی ہو اور میری مراد پوری نہ ہوئی ہو تو مجھے اپنی خاص مہربانی سے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا اور اعلی یعقوب کا وارث ہو اور اے پروردگار اس کو بہت نیک انسان بنا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ابھی حضرت ذکریہ علیہ السلام اپنے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ذکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہیہ ہوگا اور پہلے اس نام کا کوئی آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا حضرت ذکریہ نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے میں اور میری بیوی تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہی ہوگا یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے آخر اس سے پہلے تمہیں بھی تو پیدا کر چکا ہوں جب تم کوئی بھی چیز نہیں تھے حضرت ذکری علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانے مقرر فرما دے اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے اس وقت یہ چپ کا روزہ ہوتا تھا جیسے ہم کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں پرانے اقوام میں لوگ چپ کا روزہ رکھتے تھے حضرت ذکریٰ علیہ السلام عبادت کے کمرے سے باہر نکلے اپنی قوم کے پاس آئے اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت ذکریہ اور ان کی بیوی بی کو اسی نوے سال کی عمر میں ایک بیٹا ملا جس کا نام خود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھ دیا تھا حضرت یحییٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا اور وہ بچپن ہی سے نہایت سمجھدار اور دانہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پیشے کے اعتبار سے حضرت ذکریہ علیہ السلام ایک بڑھائی تھے یعنی کہ لکڑیوں کی چیزیں بنا بنا کر بیچا کرتے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تا کہ وہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام یاد دلوائیں جو کہ یہودی بھول چکے تھے انہوں نے تورات میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلیاں کر لی تھیں اور جو ان کا دل چاہتا تھا اسے حلال کر لیتے تھے جو دل چاہتا تھا حرام پرار دے دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بہت سے نبی بھیجے مگر بنی اسرائیل بڑی ہی نافرمان اور سرکش قوم تھی وہ انبیاء کو برا بھلا کہتے یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کر ڈالتے تھے اسی طرح جب حضرت ذکریہ اور حضرت یحیہ علیہم السلام نے ان کو ان کے برے کاموں سے روکنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کا پیغام یاد کروانے کی کوشش کی تو وہ ان کے دشمن بن گئے اور ان کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا حضرت ذکریہ کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں کچھ کہتے ہیں آپ اپنی طبی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا اس لیے ان کا لقب شہید نبی ہوا وہ بن منبع کے مطابق حضرت ذکریہ اپنی قوم سے بھاگے بادشاہ کے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے حضرت ذکریہ ان سے بچنے کے لیے ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے ایک بڑا سا درخت اندر سے خالی تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے ان کی قوم وہاں پہنچی اور انہوں نے درخت پر آرا چلا دیا اور یوں حضرت ذکریہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر ایک سو سال سے زائد تھی اور مرخین کے مطابق آپ کی قبر شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی خاص کہانی کے ساتھ اللہ حافظ